بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہ جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیا ان سہ یا کم تمہاری کوشش مختلف ہے مختلف قسم کی کوششیں ہیں فما من اطا و سو جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا و سدا قابل اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچا مانا اس کی تصدیق کی فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور لیکن جس نے بخل کیا کنجوسی کی اور بے پروا ہوا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا فَاسَنُ يَسِّرُهُ لِلْغُسْرَى تو ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا اور اسے اس کا مال کفائت نہیں کرے گا کام نہیں آئے گا جب وہ گرے گا یعنی جہنم میں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى یقیناً ہمارے دن میں ہے ہدایت ان نلا لا اور یقینا ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا یعنی ہمارے اختیار میں ہے نَارًا <تَلَضَّى> سو میں تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈراتا ہوں جو شعلے مارنے والی بھڑکنے والی ہے إِلَّا اشقا اس میں نہیں داخل ہوگا مگر سخت بد بخت آدمی الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا وہ کہ اس نے جٹلایا اور اعراض کیا مو موڑا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور انقریب اس سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ تُجْزَى حالانکہ اس کے ہاں سارے جوان تجزا اور کسی ایک کے لیے اس کے ہاں کوئی نعمت کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلا دیا جائے اللبتغاج ربی ہل الا مگر صرف اپنے بلند رب کا چہرہ چاہنے کے لیے طلب کرنے کے لیے والا صوف یوروا اور عن قریب وہ رادی ہو جائے گا